تو جب اللہ نے انہیں اپنی فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے